Yes. میرے مرشد میں ہو رہوں تو راجا کے اشارے جی اٹھو گے تم اگر کس مل ہوئے جی اٹھو گے تم اگر کس مل ہوئی تینکڑوں دے می ان کو نہ جا تین تمہارے درخت کے حامل ہوئے تم نہیں ہات تو کچھ دل نہیں تم نہیں ہاتھ حا تھا محبت حضرت واہ واہ کرتا رہا قربان جاؤں اپنے مرشد کے حسن ہر حسن سے مراد صرف حسین شکلیں نہیں ہیں بلکہ حسین شکلیں بھی ہیں اور و دولت سونا چاندی کی چمک دمک اور خوشیوں کی چمک دمک شان و شوقت گاڑیاں بنگلے سب کچھ اس نے آ گیا ہر حسن مجھے باب پریشان نظر آیا ہر حسن مجھے باب پریشان نظر آیا دیوانہ شادہ نظر آیا اللہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کا ہو جانا آدھا ہو رہا تھا نہیں جو پورا دیوانہ فرمایا ہے تو دیوانہ ہو جائے تو اسے کوئی کام نہیں کہ اللہ برادی کرنا ہے بس. ساری مخلوق उसके اس کے सारी जितना उसके جتنا اس کے مقدر میں مال ہے جو کچھ بھی सब उसके وہ سب اس کے خود پیچھے دوڑتی دیوانۂ حق بس مجھے شادان نظر آیا اور اس مجھے خواب پریشان نظر آیا دیوانۂ حق بس مجھے شادان نظر آیا چھایا ہے جب سے دل پہ تیری یاد کا عالم چھایا ہے جب سے دل پہ یاد کا عالم اردل مجھے منزل جانا نظر آنا ہے جب سے دل سے تیری یاد کرنا چھایا البال پہ غور کرو دیکھو بھئی یہ نہیں کہ ہم تو سا اللہ کو یاد کر رہے کیوں حالات نہیں بدل رہے کیوں ہمارے وہ حالات چھایا ہے جب سے اب کوئی چیز اس کے بعد ہے نہیں غالب ہو گئے اللہ تیار چھا گیا اس کے اوپر وہ کیا ہے میرا عشق تو عرب اتنا ہے جگل وہ مجھ سے چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا چھا فرمایا اور وہاں دیوانہ فرمایا جو پورا اپنا اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کرتے اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو بنا کر دے کہ جس حال میں اللہ رکھے میں خوش ہوں بس مجھے میرا کام کیا ہے اللہ خوراضی کر رہے ہیں بس دیکھو دیوانہ حق بس مجھے شادہ نظر آئے ہر حسن مجھے خواب پریشان نظر آئے سب یاد کر لو شعر کو ہر حسن مجھے خواب پریشان نظر آیا دیوانۂ حق بس مجھے آیا ہے جب سٹی پہ تیری یاد کا آلم ہر ذرا مجھے مندرے جانا نظر آتا بدل مجھ کو اس شیر میں آج مزہ آیا کرو میری ان کو نو جو تمہارے درد کے حامل ہوئے جو تمہارے در کے حامل ہوئے تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں تم نہیں ye to kuch پر باتے چلو تا ملو پر بات ہے چلو تا ملے ویسو آرام وہ لطف بگو آتا جو اللہ سے دور کرتے وہ آرام نہیں ہے وہ تو مصیبت ہے آزاد ہے اور جو موجرن جو ہم کوئی مصیبت آ گئی کوئی پریشانی آ گئی فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا رو رہا ہے کوئی گڑا رہا ہے معافی مانگ رہا ہے حاجت طلب کر رہا ہے یہ رحم آپ تک لائی جو موجرن جو موج اس پر قربان سینکڑوں ساحد ہوئے سارا عیش و آرام دنیا کا عیش ورام سب اس کے قربان وہ کیا ایشو آرام ہے جو اللہ سے دوری میں اللہ سے دوری میں رہ کر کوئی عیش و آرام کا تصور بھی نہیں کر سکتا منہارم کا ہم اس کو قیامت کے دن پھر اندھا اٹھائیں گے جس نے ہم دنیا میں ہمارے اقامات کو بلایا پھر وہ کہے گا کہ یا اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا یاد مجھے کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جیسا نے مجھے دنیا میں بلا دیا تھا آج ہم نے تجھے بلا کیا کیا بات ہے آپ تک لائی جو موجے رنجوان ہے ہزاروں عش و عشق کے سامان ہزاروں سونے چاندی کے خزانے ہزاروں سلطنتیں اس موجرن جو ہم سے قربان جو اللہ سے قریب وہ غم جو اللہ سے قریب کر وہ خوشی لاہن کی خوشی ہے جو اللہ کو ناراض کر کے حاضر جو حاصل باتوے خان دنیا دار آرمی اولیاء اللہ کے قلب کے مزے کو تصور بھی نہیں کر سکتا ان کے ایش معیشت ان کے دل کے ایش و آرام کو تصور بھی نہیں کر سکتا رتن جو اس پر باتیں چلو ساہی ہوئے گئے سے حق بھی تم ہاتل کرو دردے پہ حق بھی تم پادل کرو لات تم مالی ہوئے پادل ہوئے لات تم مالی موے پادل ہوئے دردے پہ حق بھی تم حافظ کرو لاکھ تم معل ہوئے لاس تم معیم ہوئے تال ہوئے یتانے کو جتنے پائی ہے کامل ہوئے ملوے نے پائی ہے وہی کا مل لو ہے در جانے سو پتا آشنا کر دیکھ کر ہم شامل آشنا یہ اچھا نے سوچا اور جو اور دل پہ کھاتے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر مشقت کو چھیلتے ہیں ہر مظاہدے کو تیار کرتے ہیں حتا کہ حضرت نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے درد درد کے جینا لہوار زو کا پینا یہی میرا جام و مینا یہی میرا سورے سینا میرے خو کا بہر اخمر ذرا دیکھنا سمجھ خالیہ اللہ اس قدر اپنی جان پر مشقت اٹھاتے ہیں اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کہ ان کے دل کے اندر کا زخم دل پنہا نہیں رہتا چھپا ہوا نہیں رہتا ان کی آنکھوں سے ظاہر ہو جاتا ہے ان کے ہال سے ظاہر ہو جاتا بنا کباب ہوتا ہے سوکھتا ہو جاتا ہے بالکل جیسے جلا ہوا بالکل کالا جل جل جاتا ہے گویا کہ اپنی ہر خواہش کو جلا کر راک کر دیا ایسی جان کو دیکھ کر انہیں ان کے ظاہر سے اللہ کا علم پر محبت ایسا ظاہر ہوتا ہے اس سے کہ ان کو دیکھ کر ہم بھی جو ہے ان کے حقیقت مند ہو گئے ہیں ہم اس کے سلسلے میں ہم بھی داخل ہو گئے ان کی صحبت میں ہم آنے لگے ان سے فائدہ اٹھانے لگے ان کے غلام ہو گئے دون میں نمشاد دیکھ کر دون میں نمشا Aftar-e Jishnil ki tum baate suno Aftar-e Jishnil ki tum baate suno Ji ucho ke tum Aftar-e Jishnil I've learned it. کہ مولانا اونچر رحمتہ حضرت ہیں باتیں اونچر رحمت نیات آج آگی جان اللہ تعالی لیتے ہیں گناہوں کی مشقت گناہوں کو چھوڑنے کی مشقت صرف نف پر گرا ہے نہ کوئی جسمانی محنت ہے نہ کوئی مال کچھ ہوتا ہے کچھ صرف نفس پر گرا ہوتی ہے نفس پر مشقت چھیلنے کے سطح میں اللہ تعالیٰ سینکڑوں جان عطا فرما جان نہیں نکلتی انسان کی نفس کی جان نکلتی اگر فرباد دشمن ہے اور دشمن اگر دشمن کی جان نکل جائے تو خوشی ہوتی ہے کہ غم ہوتا ہے خوش ہونا چاہیے دشمن دشمن کو شکست دے کر خوش ہونا چاہیے دشمن کی جان نکلتی اور اس کے بدلے نے اللہ تعالیٰ انسان کو سینکڑوں جان اس کے روح میں ادا فرما دیتی ہے اکرس مل کی تم باتیں سنو اکترے سم کی تم باتیں سنو جی اٹھو گے تم اگر ہوئے سنو بندی ان کو جو تمہارے درد کے حامل ہوئے تم نہیں آل تو نہیں تم ہوئے حادل تو سب اور تقاضائے بندگی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنا اب تعالیٰ کی پرورش اور احسان کا بھی تقاضا ہے اور شراکت بندگی کا بھی تقاضا ہے کہ اپنے پالنے والے کو ناراض کر کے ہم لذتوں کو اپنے قلب میں نہ لائیں اور یہ حقیقت وہ ہے کہ لائق بچے کی جس طرح عمل بحران کہ نہل جی کا کوئی لڑکا اگر کہتا ہے کہ چلو آج سنیما دیکھیں تو شریف بچہ کہتا ہے کہ نہیں ابا ناراض ہو جائیں گے اگر وہ کہتا ہے کہ آج ابا کی فکر چھوڑو ابا کو ناراض ہونے دو تو جو لائف بیٹا ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ابا نے ہمیں پالا ہے ہم تمہارے مشورے پر عمل کر کے اپنے پالنے والے کو ناراض نہیں کریں گے اللہ تعالی رب العالمین سارے عالم کو پال رہے ہیں وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کو ایک لمحے کے لیے ناراض نہ کریں وہ سارے عالم کے پرور ہیں سارے عالم کی پرورش کی ذمے داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے دی ہے اور ہم سب اجزائے عالم ہیں تو جو سارے عالم کو پال سکتا ہے وہ جز عالم کو نہیں پال سکتا لہذا شیطان کی دھمکی سے مت متاثر ہو کہ تم کہاں سے کھاؤ گے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کی چال میں آ کر رزق کے معاملے میں تم حرام و حلال کی پرواہ نہ کرو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دن میں رسک نہیں رکھا ہر جاندار کے رسک کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہے. بس تھوڑا سا سبق تو اختیار کرنا پڑے گا مثلا دکان کھولنی پڑے گی لیکن گاہک اللہ تعالیٰ بھیجے گا اس لیے ان کو ناراض کر کے نہ رسک کماؤ نہ کوئی ایسا کام کرو جو ان کی ناراضگی کا سبب ہو لہٰذا جب دل میں کوئی بارش پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کے نام پر اکثر اپیل کرتا ہے اور وہ آدمی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فرد و کرم سے اس وقت عرب میں مقرر ہوں ورنہ اگر مالک آپ لوگوں کے دلوں میں محبت نہ ڈالتا تو میری بات آپ کیوں سنتے اس لیے درد دل سے کہتا ہوں کہ جب دل میں کوئی خواہش پیدا ہو تو فوراً ایک چھوٹے بچے سے سبق لے لو بعض بچے ایسے مہذب اور تربیت یافتہ ہوتے ہیں اگر کوئی ان کو ٹرافی پیش کرتا ہے کہ لو یہ ٹرافی وہ بچہ اپنے ابا کو دیکھتا ہے کہ ابا کا کیا اشارہ ہے جب ابا آنکھ سے اشارہ کر دیتا ہے کہ لے لو تو وہ بچہ لے لیتا ہے ورنہ نہیں لیتا اسی طرح جب آپ کے دل میں بھی کوئی بارش پیدا ہو اور شیطان حسین شکلوں کی ٹرافی پیش کرے تو آسمان کی طرف دیکھو کہ رپا کیا چاہتا ہے وہ اس بات سے خوش ہے یا نہیں کیا ابا کا حق ابا سے زیادہ نہیں ہے باپ نے یہ آنکھیں نہیں بنائی بھی جمی آزادی کمی یاتی نا وہ بھی جمی ہوئی کیسی یاتی نا ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں جمی آزارینا یعنی ہمارے تمام آگا اللہ نے بنائے ہیں وہ بھی جمی ہوئی اجزا ہمارے تمام اجزا جسم کے اور وہ بھی کمی یاطینا جو ہیں نہ ہماری کیفیات سب کسی غلام ہمارا کوئی عرب اور کوئی دل کوئی کیفیت کوئی اپائش ان کی غلامی سے آزاد نہیں ہے جہاں تک تبدیل میں کوئی اپائش پیدا ہو پا نظر کی ہو یا زبان کی ہو ہاتھ کی ہو یا پیر کی ہو تو ایک چھوٹے بچے سے سبق لے لو کہ وہ ابا کے اشارے کے بغیر ایک ٹاپی نہیں لیتا آؤ ایک ٹاپی نہیں لیتا ہاں ہم ایک چھوٹے بچے سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ربا کا اشارہ نہیں دیکھتے اور اپنی خواہش پر عمل کر لیتے ہیں لہذا شرافت بندگی کا تقاضا ہے کہ جب دل میں کوئی خواہش پیدا ہو تو ربا کا اشارہ دیکھو کہ وہ کوئی ہے یا نہیں اور اپنے دل سے پتوا لے دو اگر آپ کا دل فیصلہ دے دے کہ اے دل تجھ کو مزہ تو آئے گا مگر اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش نہیں ہوں گے تو بس پھر اپنی خوشیوں کا کل کرنا سیکھ لو اسی خون آرزو سے اللہ تعالیٰ دلتے ہیں اپنی مٹی کو مٹی کے کھلونے پر مٹی مت کرو جس اللہ تعالیٰ نے عالم شکار اور فرمایا ہے اپنے شباب کو اسی پر فدا کرو کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس جوان نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ پر فدا کی اور نافرمانی سے جوانی کا عائش نہیں لیا اس کو قیامت کے دن سارے سائے عرشی کا وعدہ ہے بخاری شریف کی روایت ہے شاہ عبادت عبدال جس جوان کی جوانی اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھی اور دوسری روایت ہے شاہ بل عبادت اللہ کی اور تیسری روایت بالی شرح بخاری نے علامہ حضرت کلامی رحمتہ اللہ نے نقل کی ہے جس کو اختلاف کے سامنے پیش کر رہا ہے شاہ اپنا شباہ بہو نشا بہ عبادت اللہ جس جوان نے اپنی جوانی کی نشاب اور خوشیاں سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں منع کر دی اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اور میرے شہر فرماتے تھے کہ جو اپنی خواہشات کو جلا کر خاک کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور انہیں آرزو کرتا ہے شکست تمنا کرتا ہے اس کا جگا گنا چند اور ایمان اس قدر خوشگوزار ہوتا ہے کہ شامی کباب اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے جدھر سے یہ گھر جائے گا کافی بھی کیوں اچھے گا کہ بھائی یہ کوئی اللہ والا جا رہا ہے ابھی پڑھا تھا کہ آج نہ یہ درخت جانے سوکھتا دیکھ کر دن دو میں ہم شامل تھے یہ ہے اس کی صحیح تعلیم وہ کسی بندے کی محنت اور مجاہدہ شکست آرزو اور پون تمنا کو رائزہ نہیں کرتے وہ دیکھتے ہیں کہ اسی ہوئے زمین پر کتنے بندے ہیں جو ریت یار سنیما ڈشنٹینا اور بد کی لانت میں مبتلا ہیں لیکن انہی میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو میری لانت سے بچنے کے لیے اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں ان کا دل ہزاروں وقت میں حضرت کھاتا رہتا ہے مگر یہ وہ بندے ہیں جو مجھ کو ناراض کر کے حرام لذت کو اس نہیں کرتے درامد نہیں کرتے زہر، مشتری اور نرش کے متعلق دانوں کی تحقیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ظہر اور مشتری کو چار چاند میج کو چھ چاند اور زمین کو ایک چاند دیا ہے اور تارف کو ایک بھی چاند نہیں دیا کیونکہ سورج کے بالکل قریب ہے اس لیے سورج کی روشنی سے حروت چمکتا رہتا ہے اسی پر میں کہتا ہوں کہ آفتاب ایک مخلوق ہے اس کے قریب رہنے والے سیارے کو اللہ نے چاندوں سے مستدنا کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جو اپنے خلق میں خالد آفتاب اور خالد شمس و مدر کی قبر کی تجربات خاصہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی ان کو زمین کے چاندوں سے مستغنی نہ کر دے گی یہی وجہ ہے کہ وہ مٹی کے رنگ رغت سے مٹی کے سے مٹی کے کھلوڑوں سے نہیں بکتے یہی دلی ہے کہ ان کا قلب غیر اللہ سے مستغنی ہے یہی علامت ہے کہ یہ شخص صاحب نسبت ہے یہی علامت ہے کہ یہ صاحب ولائت ہے یہ صاحب یہی علامت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست ہے جب تک قلب غیر اللہ سے مستغنی نہ ہو اور دنیا کے چاندوں پر مر رہا ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاص طرح سے علی محروم <تصفيق> سبحان ہونا بہت عظیم شاندنی دوبارہ پڑھیں گے جی یاد رکھا ایک مضمون پہلے بھی تھا اتوار کو پڑھنی ہے یہ مضمون بھی محبوب اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہے قبول فرما لیجیے عمل کی توہی نصیب فرما دیجیے ایمان و یقین نصیب فرما دیجیے ایک لمحہ جی آپ کو ناراض نہ کرے چاہے کوئی دیکھ رہا ہو چاہے نہ دیکھنا ہو آپ تو دیکھتے ہوں آپ تو جانتے ہیں اے اللہ آپ سے کہا جائیں گے یقین نصیب ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں اور ہر ہر لمحہ آپ پر فدا کرے اللہ آپ پر جدا کریں اے اللہ اللہ پر پردا کریں مصلی اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا ہے